السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سعین الباشاک وارسا گروپ کے تمام بلاد اس میں دخیر کے جو ہے سامعین دروس کے سامعین سب کو بلاد الخراً سب کا جو دنیا کے مختلف ممالک اور پاکستان کی مختلف شعراً موجود ہیں ان سب کو سلامت کرتا ہوں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوی شریف میں سے دس نمبر چھ سو سینتیس پبلک دو سو اناسی ایک کا مسیق ہے اور اس میں ہم لوگ جو ہے ہمارے سلسلہ برس جو ہے اوراد فتح میں ہیں اوراد فتح میں سے اسمِ اعظم کے بعد میں اسما اور ہے کے اس میں اعظم اس نمبر تیرہ الخالق یا خالقوں کی توضیع میں اس کے جو ہے لغوی توضیحات ختم ہونے کے بعد آج جو ہے یہ ایک نیا چیپٹر ہے الخالق قرآن پاک میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے اس مقدس الخالق جو ہے کون سا میں ذکر ہوا ہے اس میں سے شنک آیات کا جو ہے ہم لوگوں کو تذکرہ کرانے کی کوشش کراؤں تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ یہ مقدس جسم قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے لے الخالق کا نام عطا فرمایا اور ہمیں بیان کیا کہ میں اللہ الخالق ہوں یعنی ہر شے کو عدم سے وجود میں لینے والا دینے والا اور ہر شے کا حقیقی ہاں جی کما حق و حد کی تصویر کشی کرنے والا اس کے تقدیر اور اندازہ بھرمان اس کو خلق کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے خلق اور اختیار اللہ کے ساتھ خاص ہے تو اس نقطو پر قرآن باغ سے شنایات اور کے کی خدمت میں ذکر کرنے کی کوشش کروں تو قرآن مجید میں ان خالق کا مقدس لفظ جو ہے گیارہ مرتبہ ذکر ہوا ہے اور ان میں سے پہلے آتی ہے اللّہ قلم بار المصور اللّہ الحسنہ آگے مزید اسماعل حسنہ ہے تو یہ سورہ حشر کے عائد نمبر چوبیس ہے یعنی سورہ حشر کے عائد نمبر چوبیس آخری رخو ہے اس میں اللہ تعالی نے سیکھ رخو کے اندر اپنے لیے یعنی پندرہ سولہ اسماع الحسن ذکر کیا ہیں ان میں سے ایک وہ اللّہ قلبار اللہ وہ ذات ہے جو جو ہے ذات ہے خود ہر چیز کا درست اندازہ گیری کر کے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ خود جو ہے ہمیں ہر چیز کا پنجو زیادہ سے اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز کا درست اندازہ گیری کر کے پیدا کرنے والا اللہ خالق کا یہ مان یعنی الخالق وہ ذات ہے جو ہر چیز کا درست اندازہ گیری کر کے پیدا کرنے والا اور عدم سے جو ہے بلا مادہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور صورت و تصویر کے شکانے والا یہ سب اسی مفہوم خالق کی توضیح میں ہے باقی البار اور ان انشاءاللہ اس کی توضیح بعد میں آنے والے ہیں ایک آیت یہی ہے وہ اللہ سرح شرکات نمبر چوبیس میں ہے اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز کا درست اندازہ گیری کر کے پیدا کرنے والا عدم سے بلا مادہ یعنی مال مٹیریل کے سابقہ نمونے کے ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور صورت و تصویر کے والا دوسری یاد خالق و کل شنفا مدوف اللہ شرح نام عید نمبر ایک میں اللہ فرماتے اپنے بارے میں خالق و کل شین خا وہ ذات ہر شے کا خالق ہے بس صرف اسی کے عبادات کا کائنات میں جتنے بھی مردات ہیں فرشتے ہیں انسان ہیں جنات ہیں ہاں آسمانوں میں جتنے لا تعداد فرشتوں کی تعداد کے اللہ خود فرماتا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس طرح جو ہے یہ جتنے بھی موجودات ہیں زویل القول موجودات ہیں باقی اس، آسمانی ہیں کاکاشانیں ہیں ہر کرکشان کے اندر عربوں ستارے سہرے ہیں ہاں سمندر ہیں سمندروں کے اندر کتنی موجودات بر رہے ہیں سخ خشکی ہے پہاڑیں ان کے اندر کیا کچھ عظیم ہیں اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے خلق نہیں فرمایا کتنے انواع اور اقسام کے کائنات میں یہ سب اسی ذات کے اس میں مقدس الخالق کا جو ہے کرشمہ ہے اس کی ظہور ہے الخالق کا ظہور ہے اور یہ سب اس کی دلیل ہے کہ اللہ خالق ہونے کی کیونکہ کائنات میں کوئی اور ذات نہیں ہے نہ انسانوں میں نہ فرشتوں میں نہ جینت میں ہاں کہ ان تمام چیزوں کو میں نے خلا کیا ان میں سے ایک چیز کے بارے میں کوئی دعوے دار نہیں اس کا میں نے خلا اللہ خود فرما دے مقدس کتاب میں خالق و کل شعین وہ ذات ہر شے کا خالق ہے ہر شے کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے ہر شے کا دقیق صورت گیری کر کے اندازے گیری کر کے تصویر کشی کر کے اس کو وجود بخشنے والا ہے بلا کچھ سبق مات کے زیادہ انصاف یہ فاوج ہو تم سب کچھ عبادت تیسرے تیسری آج ہیں حل من خالق غیر اللہ سورہ فاتر ہے نمبر تین اللہ ہم تمام موجودات عالم سے فرشتوں سے انسانوں سے جنات سے ہاں جی ہم سب سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں مخلوقات لائی خاص طور پر انسانوں سے کیونکہ پیارے نبی کے ذرا سے ہم تک پہنچایا اور یہ قرآن انسان اور جنات کے لئے خاص داد کی کتاب ہے تو اللہ ہم سب سے پوچھ رہے ہیں حلمن خالق الغیر اللہ ال کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے مندر کے ہرگس نہیں کیونکہ اگر کوئی بھی دعویٰ کرے گا ہے فلاں شیخ اللہ خلا خالق ہے وہ خود مہلوخ ہے آپ کائنات میں ایک چیز نہیں دکھا سکتے خود مخلوق نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود مخلوق ہے تو پھر وہ خالق کیسے ہوگی لہٰذا بہت عظیم آیات ہے اللہ تمام موجودات کو چیلنج کر کے فرما رہے من خالق غیر اللہ کیا اللہ کے اس کوئی اور معلوم ہے کوئی اور خالق ہے کوئی اور پیدا کرنے والے اس کا کو عدم سے وجود جوت میں والا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جواب یہی ہے اور نہیں کروا نکارا صرف تیری،, تیری پاک ذات ہے صرف تر مقندر ذات ہے سورج جیسے عظیم زمین سے بدنے کتنا گنا بڑھا آگ کی یہ دنیا آگ کی یہ دنیا جس کے قریب سے کوئی گزر نہیں سکتا گزر جائیں گے جل کے راگ بن جائے گا ایسے عظیم جو ہے ایک دنیا کو نظام میں ڈال کر سسٹم میں ڈال کر ہاں اس کو اس سے دن وجود میں آ رہے ہیں روز وجود میں آ رہے ہیں اس رات وجود میں آ رہے ہیں ہاں اس سے ہمیں روشنی بھی مل ہے اس سے ہمیں گرمی بھی مل رہی ہے کتنے عظیم ذاتی اسے کائنات میں اس سے برکت عظیم خالق کون ہو سکتا اس کی انسان کو اللہ تعالیٰ کی خالقیت پر غور کریں اس کائنات میں اس اس میں خالق کی جو اور مظاہر ہیں یہ پوری کائنات کے ہیں اسی پر غور کریں اس اللہ کے عظمت کا ادراک ہوگا اور اللہ کی عظمت و کبریائی کا جب ادراک ہوگا تو اللہ کی بندگی سرے سجود ہو جائیں گے بے اختیار سجدوں میں گر جائیں گے بے اختیار اللہ کے سامنے آمنہ و صدقنا کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کی طرح السلم تو اللّہ رب العالمین کہیں گے رب العالمین کے سامنے سر میں خم ہو کے سوا انصاف سے دیکھا جائے اس کا عناطۂ مطالعہ ہے کوئی چارہ نہیں آگے فرماتے ہیں بل اول الخلاق العلیم ہاں جی الخلاق العلیم یہ یا جیسور یاسین جو ہے آج نمبر بل بلہول الخلاق العلیم بلکہ وہ ذات ہی پیدا کرنے والا چھاننے والا ہے وہ ذات ہی جو خلاق ہے خلّہ کے ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا اور علیم ہے خالق جو ہے خالق خالق کیسے مبہ ہے خالق خالق سے سماں لگا یعنی کیا سرد پہ کرتا ہے یعنی کائنات کی چونکہ ہر شے اور یہ کائنات کا لا تعداد اور بے نہایت شاہ اور مزید خلاق ہوتے نہیں اللہ کے کوئی خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے وہ سب جو ہے سب کا خالق اللہ ہے اس لیے وہ خالق کہنے کا حق بجانی جانب بلکہ وہ ذات ہی پیدا کرنے والا جاننے والا پانچویں آیت جو ہے ہدوارک اللہ وسن الخال سر ممن العید نمبر چودہ بہت بابرکت ہے اللہ تعالی جو بہترین خلق کرنے والوں میں سے ہدوارک اللہ وسن الخال باقی موجودات میں جیسے حضرت قرآن میں آیا حضرت علیہ علیہ السلام جو ہے آپ تصویر کشی بھرماتے تھے پرندوں کے حا اللہ سے خلق آیا لیکن وہ المانے فرمایا وہاں خلق جو ہے تصویر کے شی کی مانے میں گارے سے آپ پرندوں کی شکل بناتے تھے صورت بناتے تھے ہم اس میں روح اللہ کے دن سے ڈالتے تھے تو اس کا بھی خالق حقیقت میں عدم سے وجود ملانے والا تو اللہ ہے اللہ کے دن صاف پھونتے تھے تو اس میں روح آ جاتے تھے حقیقت میں خالق وہاں بھی اللہ ایسا صرف مجسمہ بنائیں چھٹیاں اتنا لفظ ہے قول اللہ خالق و کل نشین واہ الاحید الفار شرح جو ہے رح رات, رات آیت نمبر سولہ ہوں اللہ خالق کلشن واہ الاحد الفار میرے ابیب آپ آب کہیں جو اللہ اللہ خال کلشین ہر شے کا خالق پیدا کرنے والا عدم سے وجود میں والا ہر شے کی دکھی تصویر کشی اندازہ گیری کر کے بلا سابقہ کسی مادے اور مسل کے اس کو عدم سے وجود میں لانے والے ذات صرف اللہ کے ذات اور پھر ایک چیز کے نہیں ہال کو کلی سے کھلی کائنات نہیں تھا خوش بھی نہیں تھا ہاں سب کو وجود دینے والا ہب کو خلق فرمانے والا ہجونی سابقہ کسی مال مٹیریل کے ان سب کو وجود دینے والا ابدا فرمانے والا ایجاد فرمانے والا سب کی تصویر کشی بنوانے والا یا مدب بران بلا وزیر کائنات گھر شے کی تدبیر فرمانے تصویر کشی فرمانے کسی اور مددگار کے بغیر کسی وزیر کے بغیر نظیم اللہ کھید و اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے قل کل میرا میروی اللہ خالق کلش اول واحد الخوا اور وہ ایک ہی ذات ہے جسے ہر چیز پر غلبہ حاصل ہے اول واحد الخواہ یہاں بھی فنما اللہ خالق شرحدم برسات میں ویسے کالا ربا لائے کہ انِ خالقن بشرن منتین حضر عدم کے بارے میں آیا ہاں جی جب یاد کرو سو جب تیرے رب نے کہا عمبر سمکھاتا سے مخاطب ملائے کے انِ خالقن بشرن بے شک میں بشرک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں عدم سے وجود میں لانے والا ہوں اس کی دقیق اندازہ کے لیے کہ اس کو احسن الخالقین اور احسن تعویم اس کو احسن تعویم بنا کر لقد خلقنا الانسان انسان احسن تعویم کے منزل پر پہنچا اللہ کی خلفۃ اللہ کی جو ہے قابلیت دے کر اس کو میں پیدا کرنے والا ہوں وشخال رب خل ملائے کے دین میں خالق البشر الم تین سرحج رائے نمبر اٹھائیس ابھی بھی یاد کروں اس وقت کو جب تمہارے پروردگاہ نے فہرستوں سے کہا میں ایک بشر کو مٹی کے خشک وغیرے سے پیدا کرنے والا ہوں اور اسی طرح جو ہے آئے نمبر آٹھ فرماتے ہیں رب غل الملائے کرتے انِ خالق البشر منتین سولہ سات آئے نمبر میں بھی ہاں جی اے میں یاد کر اس بات کی جب تیر پروردگار نے فرشتوں سے کہا ان خالق البشر منتین بے شر میرے ایک بشر کو غارے سے پیدا کرنے والا اس سے نویں آیت اللہ خالق و کل یہ پہلی یاد جو ہے سر ادم اکہتر آٹھویں آیت نوی آیت اللہ خالق کل نشین واہ اللہ کل شیخ وکیل سرہ ضمر اعظم باسٹھ اللہ خالق کل نشین اللہ تعالیٰ ہر شیخ کا خالق ہر طالبت تین چوہاتوں میں ہے اللہ ہر شے کا شیخ کا مرحوم جو ہے علی عربی زبان میں تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں حت اللہ تعالیٰ کے ذات بھی اس شے کے مفہوم کے اندر آتا ہے ایک ایسا وسیع مفہوم ہے حرجہ اللہ خود کا خود کو حل کرنے مفہوم نہیں رکھتا ہے۔ وہ موجود بھی ذات ہے وہ واجب الوجود ہے اس کو کسی نے وجود نہیں بخشا ہاں جی اسی نے سب کو وجود بخشا وہ بھی ذات ہی ہے بھی ذات موجود ہے لیکن باقی تمام کائنات پر اب یہ لفظ شیخ یہاں پر اللہ ہو رہا ہے اور اس سے لیکن فرش تک جی آسمانوں کے سیارات اور سے لے کر ستاروں سے لے کر کاکاشانوں سے لے کر زمین کے ایک دھکیر چونٹیوں تک جو ہے موجودات عالم کے ہر شع پر لفظ شع کا اطلاق ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ علیہ الِش و الِ شی وکیر تجمہ اللہ جو ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور وہ ہر چیز کا وکیل و سرپرست ہے ہر چیز کے صحیح نگرانی بھرمانے والا اس کا خیال رہنے والا سب اللہ ہی کے ساتھ عظیم الرماتین تشویٰ ظالم اللہ ربکم خالق و کلشین سرحِ فاتر علم الباسن یہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے ظالم اللہ رب یہ تمہارا رب ہے یہ تمہارا عظیم اور کبرائی رضمت کا مالک رب ہے کہ جو کہ خالق و کل نشین کائنات کے حل شے کا خالص اللہ قوۃ اللّہ یسر فاتر آج نمبر 62 اور نمبر 11 ہم رب کا حول اللہ علیہ یسر ہجر نمبر 84 ہے چھیاسی احمد بے شک وہی پیدا کرنے والا جانے والا ہے. ان ربا و المع یہاں پر بھی خلاق آیا حلق سے مبالک ہے کیسے کثرت پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن جن, جن کو حلق فرمائے وہ بے نہائے تھے وہ لات داد تھے اور حلق ہوتا رہے گا اللہ خود قرآن فرماتے ان المسون ہم ہاں اس کائنات کو وسعت دیتے ہیں اللہ کی فیز کے فیض کے کوئی کمی تھوڑی ہے ختم تھوڑی ہوتی اللہ فیض مدلاق ہے اسے فیز کا چشمہ ہاں جی جاری ہوتا رہے گا شہٰذا موجودات آتے رہیں گے جاتے رہیں گے تو نرب بکول خلاء خلا علی بے شمار پروگار وہی پیدا کرنے والا جاننے والا ہے تو یہ جناب علی جو ہے اللہ تعالیٰ کی خالق ہونے پر جو ہے یہاں پر عنایتوں میں گیارہ آیات میں ذکر ہو گیا ہاں یعنی جی؟ یعنی جی؟ اسداد کے اساتذ دل میں اسداد کی تحلیق جو ہے اللہ جس چیز کو بھی خلا کرتے علمکمت کی روشنی میں ان رب الخلاق ہے پیدا کرنے والا تعلیم لیکن علیم بھی ہے مطلب یہ یعنی ذات کی تحلیک علم وکمت کی روشنی میں ہر چیز کو مکمل اندازہ گیری کے ساتھ بہترین انداز میں پیدا کرنے والا حضان یہ وہ گیارہ آیات مسجداں ہیں جن میں اس سے الخالق ذکر ہوا ہے اب ان آیات کے بارے میں ایک اور توجہ ہے مزید ان شاء کل کے درس میں آپ لوگوں کو پہنچا دوں گا